أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا صدق الله العظيم آجمار الدرس إن شاء الله سورہ مریم کی بارہویں نمبر آیت سے شروع ہوگا سورہ مریم کی آیت نمبر بارہ سے شروع ہوگا آج ہمارا درس آج یہ ہمارا تیسرا درس ہے سب سے پہلے قرآن کریم کی یہ جو آیتیں ہیں ہمارے سامنے ان کو پڑھ لیتے ہیں زکریا علیہ السلات و السلام بنی اسرائیل کے ایک بہت عظیم پیغمبر تھے انہوں نے دعا مانگی اللہ سے اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما جو کہ میرے بعد میرا وارث بنے میرے بعد پیغمبر بنے اور میرے بعد یہ دین کے کام کو سنبھالے تو اللہ جل جلالہ نے ان کی دعا قبول کی یحیا نامی بچہ اللہ تعالی نے ان دونوں کو عطا کیا یہ کا کی معنی ہے زندہ رہنے والا ان کی اپنی زبان میں یہ نام یوہنہ ہے کیا ہے یوہنہ بنی اسرائیلیوں کی جو زبان ہے اس میں یہ نام ہے یوہنا اور عربی میں یہ نام یحیا پڑھا جاتا ہے یا یعنی جو زندہ رہے گا زندہ باد کے معنی میں بھی آتا ہے یا خدل کتابہ بکوا اے یا آپ اٹھائیے کتاب کو طاقت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ یہ جو کتاب ہے بنی اسرائیل میں تورات لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے آپ اس کو مضبوطی سے تھام لیں مضبوطی سے پکڑ لیں آپ اسے اس کی دعوت دیں لوگوں کو لوگوں کو اس کتاب کی تعلیمات کی طرف بلائیں تاکہ لوگ اس کتاب پر عمل کریں مسا علیہ السلّت کی کتاب ہے ٹھیک ہے اور یحییٰ علیہ السلام مسا علیہ السلّۃ السلام کی قوم سے ایک پیغمبر ہیں وہ آین حکم سبیہ سبیون بچے کو کہتے ہیں کس کو سب بچے کو کہتے ہیں پیغمبری جو ملتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے جو عطا ہوتی ہے یہ چالیس سال کی عمر کے بعد آتا ہوتی ہے لیکن حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلوات و ان دونوں کو بچپن میں اور لڑک پن میں پیغمبری مل گئی اس لیے کہ ان کی عمریں چالیس تک پہنچی ہی نہیں تھی نا وہ آئینہ الحکمہ صدیا اللہ جل جلال فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو حکم دے دیا تھا لڑک پن میں بچپن میں ہر پیغمبر کیا ہوتا ہے حاکم ہوتا ہے بادشاہ ہوتا ہے وحنان اور ہم نے ان کو اپنی طرف سے خصوصی عبادت کی محبت عطا کی تھی و اور صفائی ستھرائی ہم نے ان کو عطا کی بہت صاف ستھرے اخلاق کے مالک تھے وہ وکانہ ن تقیا اور وہ بہت زیادہ پرہیزگار اور تقوی والے بہت ہی دل کے نرم انسان تھے اور بہت ہی اچھے اخلاق والے انسان تھے یہ تو اشارہ ہو گیا ان کے علم کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو صاف ستھرا کر دیا تھا اور دل میں اللہ تعالیٰ نے علم ڈال دیا تھا تورات کا علم بہت شفیق اور مہربان انسان تھے اب ان کے عمل کا ذکر ہو رہا ہے وبرم والدی وہ بہت زیادہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے بوڑھے ماں باپ ہیں نا ان کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتے تھے ولم یا کنجبر ناسیا اور وہ لوگوں کے ساتھ سختی کرنے والے نافرمانی کرنے والے نہیں تھے یا یوں کہیں گے وبرم بی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے اور ان پر سختی نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ان کی نافرمانی کرتے تھے اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتا ہے وہ جبار ہے یعنی سخت انسان ہے عصیہ اور نافرمان ہے اس لیے ماں باپ کی باتیں ماننا ضروری ہے شریعت کے خلاف نہ ہو تو ماں باپ کی تمام باتیں ماننی چاہیے ماں باپ کے سامنے زبان نہیں چلانی چاہیے ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے سلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ علیہ سلام اتنے عزت والے انسان تھے کہ ہم ان کو سلام بیچتے ہیں سمجھ مارے بات یعنی سلام عزت والے آدمی کو بیچا جاتا ہے نا اللہ جل جلالہ فرما رہا ہے کہ ہم ان پر سلام بیچتے ہیں اور جس پر اللہ خود سلام بھیجے وہ کتنا عزت مند ہوگا اور کتنا زیادہ احترام کے لائق ہوگا بات سمجھ میں آتی ہے وہ سلام و نالیہ سلام پہنچے ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے تو اور جس دن ان کا انتقال ہوگا وہ یوم اور جس دن وہ قیامت میں زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے ان کی پیدائش کے دن پر سلام ہو ان کی وفات کے دن پر سلام ہو اور قیامت کے دن جب وہ اٹھائے جائیں گے ان پر سلام ہو یعنی وہ پیدائش سے لے کر اپنی وفات تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے اور وفات سے لے کر قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ نے زکری علیہ السلاۃ والسلام کو اتنا اچھا صالح اور نیک بیٹا آتا فرمایا تھا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر یحییٰ علیہ السلام نے کیا کیا تو اس سے پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ زکریہ علیہ السلاط و سلام بھی شہید ہوئے ہیں ان کی قوم بہت ظالم قوم تھی ان کو پکڑنے کے لیے قوم آئی تو زکریہ علیہ السلاط وسلام بہ اور ایک درخت کے سامنے جب آئے تو درخت کی طرف گئے تو درخت درمیان سے چھر گیا اور پھٹ گیا ذکر علیہ السلام اس کے اندر گس گئے لیکن ان کے کپڑے نظر آ رہے تھے تو ان خبیصوں اور بدبختوں نے کیا کیا زکریہ علیہ السلاۃ والسلام کو آرے سے چیر ڈالا اتنے ظالم لوگ تھے ایک زندہ انسان کو لکڑی کی طرح آرے سے کاٹا زکری علیہ السلام اس طرح شہید ہوئے اب یہاں علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا تورات کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا اس زمانے کے لوگ جیسے کہ اس زمانے کے لوگ قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں وہ تورات پر عمل نہیں کیا کرتے تھے یہاں علیہ السلات و السلام نے دعوت دینی شروع کی ایک دن معلوم ہوا پتا چلا کہ ان کے شہر کا جو بادشاہ ہے وہ اپنی بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے کس کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے یا واللہ عالم اپنی بہنجی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے بہن کی بیٹی کے ساتھ یہ تو حرام ہے ناجائز ہے تو یحییٰ علیہ السلاۃ وسلام نے کھڑے ہو کر سب کے سامنے دعوت دی نصیحتیں کی اور سمجھایا کہ یہ تو ہماری شریعت میں ناجائز ہے حرام ہے یہ کام مت کرو لیکن اس نے کیا اور یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کروا دیا کیا ہوا یہاں علیہ السلاۃ و کو شہید کیا یعنی باپ بھی شہید ہے بیٹا بھی شہید ہے اس لیے اللہ جل جلال و فرما رہا ہے کہ ان کی ولادت بھی ایک مبارک معجزہ تھا کہ بوڑھے ماں باپ سے وہ پیدا ہوئے اور ان کا انتقال بھی سلام کے لائق ہے کہ وہ شہید ہوئے یہاں علیہ السلاط وسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ یہ دونوں خالازاد ہیں یعنی یحییٰ علیہ السلام کی ماں اور عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کی والدہ یہ دونوں کیا ہیں بہنے ہیں اگلے سبق میں انشاءاللہ یحییٰ اللہ علیہ سلاۃ کی خالہ حضرت مریم کا ذکر ہوگا کیسے جوان ہوئی کہاں جوان ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے انشاءاللہ اللہ اگلے سبق میں ہم ان باتوں کا تذکرہ کریں گے آج کے اس سبق میں ایک اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ زکریا علیہ السلاۃ وسلام جب دعا کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا انی وہ لازم مننی اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں یعنی جب بھی آپ دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی کمزوری کا اظہار کریں اے اللہ میں کمزور ہوں میں بے بس ہوں میرے پاس طاقت نہیں ہے قوت نہیں ہے اور اے اللہ اب تک جو زندگی میں نے گزاری ہے یہ تیری ہی نعمت تیری ہی رحمت اور تیری ہی برکت سے گزاری ہے میری دعائیں تو نے قبول کی ہیں مجھے تو نے اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں اس کے بعد پھر انسان ضرورت کو اللہ سے مانگے اور اللہ کے سامنے پیش کرے جب بھی آپ دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہیں کہ اے اللہ میں کمزور ہوں اپنی کمزوری کا اظہار کریں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. دوسرے نمبر پر آپ یہ کہیں کہ اے اللہ جو کچھ ہوتا ہے تیری رحمت سے اور تیری نعمت سے ہوتا ہے اس لیے آپ یہ چیز بھی مجھے عطا کرے جو آج میں آپ سے مانگ رہا ہوں بات سمجھ میں آ گئی دوسری بات ہمیں یہاں پر یہ سمجھ میں آئی ہے کہ دعا آہستہ آواز سے مانگنا افضل ہے کیا کہا ہے دعا آہستہ آواز سے مانگنا افضل ہے اس لیے کہ حضرت سعد بنا وقاص عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث منقول ہے ان نقیر الخفی و خیر مایقفی بہترین ذکر وہ ہے جو کہ آہستہ ہوتا ہے اور بہترین رزق وہ ہے جو کہ کافی ہوتا ہے بہت زیادہ بھی نہیں ہے کہ اس کو سنبھال بھی نہیں سکتا اور بہت کم بھی نہیں ہے کہ قرضے مرضے ہر وقت اس کے اوپر ہوتے ہیں تو دعا کرتے وقت انسان کو شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ جل جلالہ کی طرف دل کو متوجہ کر کے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ میں کمزور ہوں جو کچھ ہے وہ آپ کی طرف سے ہے آپ مجھے یہ بھی آتا کریں وہ بھی آتا کریں تو انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو دعا کرتے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور دوسری بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے کہ اے اللہ مجھے ایک بیٹا آتا فرما ایک بیٹا دے جو کہ میرا وارث ہو یعنی علم میں میرا وارث ہو وارث جانتے ہو وارث کہتے ہیں باپ کے مر جانے کے بعد جو اس کی جگہ پر بیٹھتا ہے اس کو وارث کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العلماء الانبیاء یہ جو علماء ہے مولوی حضرات ہیں جو حقیقی معنوں میں مولوی ہے اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں یہ پیغمبروں کے وارث ہیں وہ ان لمبیا رنولا در ہما اور جو پیغمبر ہوتے ہیں یہ اپنے پیچھے مال اور پیسے نہیں چھوڑتے وہ انما ور رسول علما بلکہ وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں فمن اح احد حق وافر تو تم میں سے جو بھی علم حاصل کرے تو بہت زیادہ زیادہ حاصل اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو علماء ہے یہ پیغمبروں کے وارث ہیں جس طرح ہم پیغمبروں کی عزت کرتے ہیں اسی طرح ہمیں علماء کی بھی عزت کرنی چاہیے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو ہم سبق پڑھتے ہیں یہ پیغمبر کی میراث ہے اور اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ لینا چاہیے اور اچھی طرح ہمیں یہ سیکھنا چاہیے وصلی اللہ تعالی خیر القی محمد وصحب اجمائین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ